مسائل کے متعلق کسی جامع کتاب کا نام بتا دیجئے دیکھیے جتنا ضرورت ہے اتنا تو ہم نے لکھ دیا یا شاید اگر اشتعال ہو خواتین اور دینی مسائل یہ اس میں موجود ہے ملاحظہ فرما سکتے ہیں جتنی عموماً گھر میں عورتوں کو ضرورت ہوتی وہ مسائل ہم نے لکھ دیے ہیں اور خواتین اور دینی مسائل کے نام سے تقریباً یہ کتاب ہماری دس برس سے چھپ رہی ہے اور پنجاب کے کئی مدارس میں یہ جو بچیوں کا مدرسہ ہے اس کے کورس میں بھی یہ شامل ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور باہر شریعت ہے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب پہلے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے کوئی